ایک حدیث یہ ہے من کال لا لا لہ دخل الجن جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن یہاں پر لفظ قول ہے لیکن یہ سادہ قول نہیں ہے یہ معرفت کا قول ہے یہ ڈسکوری کا کال ہے یہ ریئلائزیشن کا کال ہے جیسا کہ ساتویں پارے شروع میں بتایا گیا ہے ساتیں پارے کے شروع میں جو آتے ہیں اس کو پڑھیے آپ قرآن کے ساتھ ساتویں پارے کے کہ جب آدمی کو اللہ کی دریافت ہوتی ہے جب وہ اللہ کو ڈسکوری کے درجے میں پاتا ہے جب اس کو سچائی ریلائزیشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بھونچال آتا ہے اس کے سینے میں اس کے دل میں اس کے پوری روح میں تو ایک نیا انقلاب ایک ریولیوشن آتا ہے اس کی شخصیت میں اس کی پرسنالٹی میں تو یہ لا لا لا اسی کا ایک اظہار ہے یہ لپ لپ سروس نہیں ہے بلکہ دل کی پکار ہے روح کی پکار ہے دماغ کی پکار ہے تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح دنیا میں رہا کہ اس کو کریٹر کی ڈسکوری ہوئی اس کی شخصیت میں اس کی پرسنالٹی میں ایک ریولیوشن آیا ایک بوچال آیا اور وہ اس نے اس بات کا اکنالج کیا خدا کے خدا کا کے وجود کا خدا کے لارڈ آف دا یونیورس ہونے کا اور جو بھی خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو مانا اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو اکنالج کرنا زبان سے وہ بھی ضروری ہے تو جو آدمی اس طرح سے کہے لا الہ الا اللہ جس میں جو جس کے لیے اللہ لا الہ اللہ دل کے پکار ہو اس کی پرسنالٹی کا اظہار ہو اس کے اندر جو ایک سمندر موجن ہوا ہے اس کا اس کی آواز ہو تو اس کے لیے جنت ہے جنت یاد کی عارفین کے لیے ہے جنت لفٹ سروس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے جنت اللہوں کے لیے ہے جن کو معرفت ہوئی جن کو ریئلائزیشن ہوا ان کو اللہ کی ڈسکوری ہوئی اور پھر ان کی پرسنالٹی ان کی شخصیت میں ایک ریولیوشن آیا ایک انقلاب آیا تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا